اہل عرب کی حالت اظہار پر کڑنے کے علاوہ آپ اپنی خلوت و تنہائی میں زندگی اور کائنات کے رازوں پر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے کہ زندگی کیا ہے کائنات کیا ہے یہ چاند سورج ستارے کیوں کر بنے کائنات کیوں تخلیق کی گئی کس نے کی زندگی کا سہور کب ہوا کیسے ہوا یہ وہ دن تھے جب آپ تنہائی میں غور و فکر کی ضرورت کے ساتھ ساتھ عبادت کو بھی لازمی سمجھتے تھے عبادت آپ کی روح کی ضرورت تھی لہذا آپ رمضان بھر غارے ہرا میں قیام فرماتے آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے غارے ہرا مکہ مکرمہ کے مشرق میں خانہ کعبہ سے کوئی تین میل دور نور کی چوٹی پر واقع ہے خلوت اور گوشائے تنہائی کی تلاش میں آپ غارے ہرا پہنچے یہ چونکہ کعبہ کے سامنے تھا اور وہاں کامل تنہائی اور یکسوئی تھی اسی لیے آپ کو بہت پسند آیا رمضان کا مہینہ اور پیر کا دن تھا آپ غار ہرا کے اندر اللہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یق جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی اور نبوت سے نوازا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا آپ جو خواب دیکھتے وہ سفیدہ سہر کی طرح نمودار ہوتا پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی چنانچہ آپ غارے ہیرا میں خلوت فرمانے لگے اور کئی کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عرصے کے لیے توشا بھی ساتھ لے جاتے پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور اتنی مدت کے لیے پھر توشا لے جاتے یہاں تک کہ آپ غارے ہیرا میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا یعنی فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا اقرا یعنی پڑھئے آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ فرماتے اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرا یعنی پڑھیے میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا اس نے پھر مجھے پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا پھر چھوڑ کر کہا اقرا پڑھیے میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اب اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربکا ال علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا اب آپ نے یہ آیات پڑھ دی پھر آپ ان آیات کو لے کر واپس آئے آپ کا دل کاپ رہا تھا آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑھا دو انہوں نے چادر اڑھا دی یہاں تک دہشت جاتی رہی پھر آپ نے سیدہ خدیجہ کو واقع سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ سلا رحمی کرتے ہیں بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں خالی ہاتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں مہمان کی مہمانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائب میں مدد کرتے ہیں اس کے بعد سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے چچا بن نوفل کے پاس لے گئی یہ جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے ابرانی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور ابرانی میں انجیل لکھتے تھے اس وقت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنے ورقہ بن نوفل نے کہا بھتیجے کہو تم کیا کہتے ہو آپ نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا اس پر ورقا بولے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسا علیہ السلام پر نازل ہوا تھا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی آپ نے حیران ہو کر فرمایا میری قوم مجھے نکال دے گی ورقا بن نوفل بولے ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تم جیسا پیغام لایا ہو اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا لیکن اس کے بعد جلد ہی ورقا بن نوفل فوت ہو گئے اور ادھر وہی کا سلسلہ رک گیا وہی کی بندش سے آپ کو سخت رنج و ملال ہوا لیکن مسلحت الہی اسی میں تھی کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا معاملے کی نوعیت سمجھنے کا موقع ملا اور دوبارہ وہی کی مشقت برداشت کرنے پر طبیعت صرف آمادہ ہی نہیں ہوئی بلکہ ایک گونا شوق اور طلب بھی پیدا ہوئی اور آپ دوبارہ وہی کا انتظار کرنے لگے ادھر آپ گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے ورقا کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار ہرا میں تشریف لا چکے تھے جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی اعتقاف کی مدت پوری ہو گئی تو عادت کے مطابق پہلی شوال کی صبح ہرا سے اتر کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا میں نے دائیں دیکھا کچھ دکھائی نہ دیا بائیں دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا سامنے دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ ہیرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان موجود ہے یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو مجھے کمبل اڑا ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو انہوں نے کمبل اڑا دیا ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے پھر یہ آیات نازل ہوئی اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ بیست نبوی کے ابتدائی تین برسوں میں آپ چپ کے کے تبلیغ کرتے رہے اس دوران میں سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر اسلامی تحریک کا مرکز بنا یہ گھر کوہ سفا کے دامن میں واقع تھا نمازیں گھروں کے اندر اور پہاڑوں کی گھاٹوں میں پڑھی جاتی رہیں اس تبلیغ کے ذریعے سے چراغ سے چراغ جلتا رہا آپ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو تبلیغ فرمائی جن کے آپ کے ساتھ تعلقات تھے آپ کو اپنے ان قریبی ساتھیوں کی طرف سے مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا عورتوں میں آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ انہا غلاموں میں زید بن ہارثہ رضی اللہ عنہ مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور لڑکوں میں سیدنا علی رضی اللہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا خفیہ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ قریب تین سال تک جاری رہا اس عرصے میں جن حضرات نے اسلام قبول کیا ان کے نام یہ ہیں بلال بن رباح عثمان بن عفان زبیر بن عوام عبد الرحمن بن عوف طلحہ بن عبید اللہ سعد بن ابی وقاص امر بن امبسا خالد بن سعد بن آس عمار بن یاسر خباب بن ارت ابو عبیدہ بن جراہ سعید بن زید جعفر بن ابی طالب عبداللہ بن مسعود ابو سلامہ عثمان بن مضعون سہیب رومی اور ارقم رضی اللہ عنہم مجموعی طور پر قریب 40 افراد نے اسلام قبول کیا